سب بلا مشہذیم بسم الله الرحمن الرحيم اعذلوه وأقرب للتقوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج یوم عاشرہ ہے یعنی دس محرم الحرام شریف کا مبارک دن ہے ہم نے اس موقع پر اور سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظام کیا ہے بارگاہ ہے <تصفح> شہدہ کربلا کے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے خصوصاً بندہ ناچیز کی والدہ محترمہ محرم الشرام محرم الحرام شریف کی اس تاریخ کو شہدا کربلا کا ختم شریف دلواتی تھی ان کی سنت ادا کرتے ہوئے ان کی روح شریف کو اِس سواب کرنے کے لیے ناجیز نے بھی ہر سال اس ختم کا بندوبست کرنے کا التظام کیا ہے تو ان شاء الحمد اللہ تعالیٰ توفیق نصیب ہوئی اور اس موقع پر چند باتیں میں حاضر کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اسلاف یعنی صحابہ تابعین طب تابعین متقدمین حضرات ہمارے دین کے فرائض اور احکام کا خیال رکھتے تھے اور کسی بزرگ کا دن منانے کا کام بزرگوں نے نہیں کیا تھا کسی بھی بزرگ کا دن منانے کا عمل ہمارے سلف صالحین سے ثابت نہیں ہوتا دین کے اہم امور دین کے ضروری باتیں صلف صالحین کی توجہ ہمیشہ انہی پر رہی ہے یہ باتیں یہ کام بالکل مؤخر حیثیت رکھتے ہیں تو ہمارے اصلاف جو مقدم باتیں تھیں ان پر توجہ دیتے تھے مؤخر کی طرف جو ہے وہ دیتے سوال پیدا ہوگا پھر یہ دن منانے کے کام کہاں سے شروع ہوئے تو میرے بھائی یہ خصوصاً جو یوم عشورہ ہے اور شہادا کربلا کا دن شریف منایا جاتا ہے یہ, یہ قاتل امام علی مقام نے شروع کیا تھا امام علی مقام کو شہید کرنے والے ظالموں نے یہ کام پکڑ لیا چور مچا ہے شور مچائے شور والی بات شروع کر دی ہر سال شور ڈالنا شروع کر دیا ان لوگوں نے اور اپنے کیے پر سمجھو خاک ڈالنے کے لیے چھپانے کے لیے پردا پوشی کے لیے انہوں نے یہ کام کیے اب ہمارے بعد والے بزرگوں نے مظاہرین نے جب قاتلی نے حسین پاک کا قاتلی نے امام عالم مقام کا یہ عمل دیکھا کہ یہ الٹا شہید کر کے اور پھر ان کی یاد مناتے ہیں اور پھر ناجائز طریقوں سے مناتے ہیں تو ہمارے متاخرین اصلاف بزرگوں نے نہن و احق منہم بے موسا والی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ دن منانا شروع کر دیا ہمارے بعد والے بزرگوں نے نحنو احکو بے موسا مینہم کے قبیلے سے دلیل لے کر تو دن منانا شروع فرما دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا دس محرم کا یہودی روزہ رکھتے تھے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ پاک نے بتایا اللہ پاک نے اس دن حضرت موسا علیہ السلام کو ہم سے نجات عطا تھا تو آپ نے فرمایا حق کو بھی میں ان یہودیوں سے موسا علیہ السلام کی نجات کی خوشی منانے کے ہم زیادہ حق دار ہیں تو آپ اسلام نے یہ ارشاد فرما کرنا ہم حق میں نمرسا تو آپ نے حضرت علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں دس محرم شریف کا روزہ رکھنا شروع کر دیا تو ہمارے اسلاف نے بھی یہی سوچا کہ قاتلین سے ہم زیادہ حقدار ہیں امام حسین کی یاد تازہ کرنے کے یہ پس منظر ہے اس محرم الحرام شریف کی یاد دس محرم الحرام شریف کا دن یوم آل سنت و جمات کی طرف سے منانے کا پس منظر میں نے آپ کو بتایا ہے. پچھلی بات کیا تھی اہل سنت و جبات اس وجہ سے دن نہیں مناتے تھے کسی کا بھی نہیں مناتے تھے سید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمایت کہ اللہ تعالیٰ کے تو بندے کروڑوں بندے مقدس اور مقبول ہوئے اور ہوں گے تو کس کس کا دن منائیں گے وہ تو صرف دن منانے میں ہی مصروف رہیں گے اور کام ہی نہیں ہوگا تو اسلام نے دن منانے پر زور ہی نہیں دیا دن منانے کا ذکر ہی نہیں کیا دن ملانے کی بات ہی نہیں کی ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر تو بتایا ہم ان کی نسبت زیادہ حقدار ہیں تو مسلمانوں کو وہ رغبت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا مطلب ہے ہم جب دیکھیں گے کہ جو لوگ جن کو اسلاف کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے نسبت ہے تو عداوت کی ہے نسبت ہے تو تباہن کی ہے جہاں ہم وہ دیکھیں گے نسبت اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ ان اسلاف میں سے کسی کی یاد مناتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم ان کی نسبت زیادہ حقدار ہیں یہ پس منظر ہوگا دوسری بات ہے یہاں پر یہ کرنے کی ہے یہ تو سمجھے میں خصوصی طور پر کرنا چاہتا ہوں اسلام میں کسی بھی جانے والے کا غم بنانا غم کرنا غم تازہ کرنا جائز نہیں ہے ذکر کرنا اور بات ہے فضیلت شان بیان کرنا اور بات ہے سنت سیرت تعلیمات کو بیان کرنا اور بات ہے ان کے جانے کے دل کو پکڑ لینا اور غم اس دن تازہ کرتے رہنا یہ حرام ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں بات سمجھنا ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو زبان میں ہمیشہ یاد رکھنا زبان میں اسلام میں تازہ غم تازہ غم بلانے کا حکم ہے پرانے کو تازہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کیا کہا میں نے وہ ایک تازہ غم ہوتا ہے نا ایک پرانا غم ہوتا ہے اسلام میں جو تازہ غم ہے اس کو بلانے کا حکم ہے اس کو ختم کرنے کا حکم ہے اس غم کو مٹانے کا حکم ہے پرانے غم کو تازہ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں میں یہ حکم شروعی ہے خلاصہ یہ تمہارے اسلام کا اس متعلق حکم کا خلاصہ ہے کیا کہہ رہا ہوں اسلام میں تازے غم کو مٹانے کا حکم ہے تازے غام کو بھلانے کا حکم ہے جو پرانا غم ہے اس کو تازہ کرنے کی اجازت کہاں ہوگی سمجھ نہیں آ رہی بات دی. مسلمانوں کو کوئی اجازت نہیں ہے پرانے غم کو تازہ کرنے کی قرآن و حدیث میں لئے بے, بے شک تر دلائے جن سے پتا چلتا ہے کہ غم کر غم منانے کی اجازت نہیں غم کو ختم کرنے کا حکم ہے جی اور کوئی ایک دلیل بھی ایسی نہیں جس سے آپ ثابت کر سکیں کہ جو نیا غم پیدا ہوتا ہے اس کو لمبا کر دو اور جو پرانا غم ہے اس کو تازہ کر دو ان دو چیزوں پر دو باتوں پر آپ کبھی کائنات میں اسلام کے دفاتر سے اسلام کی کتابوں سے کوئی نہیں پیش کر سکیں گے اگر کوئی ثبوت پیش کرنا چاہے گا تو اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا غلط بیانی کرنی پڑے گی وہ جی فلاں بی بی، فلاں بزرگ ان کا فلاں فوت ہوا اس وقت انہوں نے چیننا چلانا شروع کر دیا بیوقوف کا بچہ تجھے اتنا پتہ نہیں ہے ایک ہوتا ہے اختیار ایک ہوتا ہے بے اختیار ایک ہوتی ہے حالت اختیاری ایک ہوتی ہے, اختیار ہے, اختیار ہے حالت استراری جو احکام مرتب ہوتے ہیں استراری حالت پر نہیں ہوتے اختیاری پر ہوتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک رونے کی اجازت دی ہے کیوں آپ جانتے ہیں ہر بندہ اختیار نہیں رکھتا آخر جن سے دوست جدا ہوتا ہے ان کو صدمہ ہوتا ہے تو صدمہ تازہ جب ہوتا ہے تازہ جب صدمہ ہوتا ہے اس وقت بے اختیار غم کا اظہار ہونا محا, محا, محا. یہ کوئی بڑی بات نہیں اور سا... رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے لیکن بات تو یہ ہے یہ ہے اس وقت کی بات جس وقت کے تازہ صدمہ پہنچے اس وقت بندہ بے اختیار ہوتا ہے بعض بندے بے اختیار ہوتے ہیں بعض بندے بے اختیار ہوتے ہیں بعض ہوش میں اور اختیار میں ہوتے ہیں تو جو بے اختیار ہوتے ہیں ان کے لیے اجازت رکھی گئی ہے جو مجبور کمزور دل ہیں ان کے لیے اجازت رکھی گئی ہے اور پھر بھی ایسے موقع پر آپ اسلام سلام نے فرمایا اسبر این اول فرمایا صبر اصل وہ ہے جو سدمے کی ابتدا میں کیا جائے اور بتائیں ان داؤ والی صدمہ سدمے کی ابتدا میں شروع میں صبر کرنا یہ افضل ہے اور اصل فرمایا اصل صبر یہ ہے بتاؤ جس وقت صدمہ تازہ ہوتا ہے اس وقت بھی آپ نے سلام نے لے أو بھائیو اس وقت بھی غم کا ماحول بنانے کا نہیں کہا الٹا صبر کو افضل کہا اس کا مطلب ہے ابتدا میں اجازت ہے لیکن فضیلت نہیں غم کرنے کی اجازت ہے فضیلت نہیں فضیلت غم کو بھگانے کی ہے اور جب وقت لمبا ہو جائے صدمے کا وقت گزر جائے کافی پھر نئے سرے سے غم کو تازہ کرنا اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے یہی وجہ ہے اگر کسی بھکن سے پوچھو وہ بھکن تو جو کر رہا ہے یہ رولا وا ویلا کر رہا ہے بتا آل بیت نے کیا وہ ساری زندگی ثابت نہیں کر سکے گا بلکہ عجیب بات ہے جب امام یہ شیوں کی کتابوں میں باکر مجلسی کی حق یقین وغیرہ وغیرہ ہیں سب کے اندر لکھا ہے جب امام حسین پاک جانے لگے اور اندر سے یہ لوگ لکھتے ہیں خیموں کے اندر سے بی بیاں رونے لگی تو امام حسین نے فرمایا بین تم بے صبری بن رہی ہو کیا ظلم کرتی ہو اپنا ثواب گواتی ہو کیا بتاؤ امام حسین تو اس وقت Oh, oh, oh. جس وقت صدمہ زور پر ہے اللہ جس وقت سدمہ زور پر ہے شہید بڑے بڑے جوہر پارے شہید ہو چکے ہیں آخری ذات آپ کی رہتی ہے گھر والے خیموں خیمے والے بی بیویوں کا رونا اس وقت حق بنتا تھا لیکن اس وقت بھی امام حسین رونے کی اجازت نہیں دے رہا ہے وہ کمینے نے لوگ ہیں ایسے عجیب کہ حسین کو رو رہے ہیں اور حسین رونے کی اجازت نہیں دے رہا کیسے عجیب بات ہے محمد زندہ بتاؤ کیسا عجیب مذہب ہے یاد کیسے عجیب لوگ ہیں جس مذہب کی بنیاد ہی حسین کے رونے پہ ہے اسی مذہب کے خلاف رونے کے خلاف دلیل خود امام حسین سے مل رہی ہے <تصفح> واہ واہ کیا بات ہے سبائی ایسے ہی ہوتے ہیں بات سمجھو میرے بھائی بات سمجھو کیا کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں کیا مسئلہ سمجھایا کیا جملہ دیا تھا آپ کو وہ کیا جملہ تھی کیا بات بتائی تھی آپ کو میں نے کہا یہ نہ چھوڑ دے رہا ہوں اسلام کا اس مسئلے کے حوالے سے تمام کتابوں اسلام کا نہ چھوڑ دے رہا ہوں اسلام تازے غم کو بلانے کا مٹانے کا حکم کرتا ہے تو پرانے کو تازہ کرنے کی اجازت کیسے دے گا یہی وجہ ہے ہر فرقے اور ہر مذہب والے کو دیکھو گے پورا سال جن کو روتے ہیں پورا سال ان کو بلائے پھرتے ہیں ان کو کہو خیر ہے یہ دس دن یاد آتا ہے باقی دن کیوں نہیں یاد آتا تو وہ بھی کہیں گے بھئی کیا کریں حکم ہے باقی بلاؤ بلاؤ واہ اس کو کہو مت ماری ہے بلانا ہے تو دس دن میں بھی بلانا فرض ہے اگر یاد رکھنا ہے ہم کو تو سالا سارا سال یاد رکھو یہ کیا ڈرامہ ہے تمام کمینی سے کمینی خوشیاں تمہارے گھر میں ہوتی ہیں گندی سے گندی لانتی خوشیاں کنجروں کی بغیرتوں کی تمام بغیرتیاں تمہارے گھر میں ہوتی ہیں پورا سال جشن کرتے ہو یہ جشن کیوں کر رہے ہو اس کا مطلب ہے تمہارا دل بھی یہی کہہ رہا ہے اور تمہاری کتابیں بھی یہی کہتی ہیں کہ غم کو بھولانا غم کو مٹانا حکم ہے غم کو رکھنے کی اجازت نہیں تو سارا سال نہیں رکھتے سارا سال نہیں رکھتے یہی حق ہے معلوم اور جو حق بات ہے خود ان سے ہو رہی ہے بولو بولو بولو یہ کوئی کہے وہ جی کہ میں نے سنا ہے کسی بد نے کا رسول اکرم کا وصال ہوا تو ہم عائشہ شروع ایسے ماتھے پہ ہاتھ مارا فلا بی ہاتھ مارا وہ میں نے کہا کم بخت پتہ نہیں عقل تمہارے قریب کبھی بھٹکی ہے وہ تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے رسول اکرم کا وصال ہوا تو اول صدمہ ہے وہ صدمے کی ابتدا ہے صدمے کی ابتدا میں تو بیبیاں کہاں مردوں کی ہوشیں اڑ گئی تھی علی کو ہوش نہیں تھا حضرت عمر کو نہیں تھا حضرت عثمان کو نہیں تھا اس وقت جو ہوش میں رہنے والے تھے صرف صدیق اکبر سب کے ہوش اڑ گئے وہ بے وقوف احمد وہ استرار کا حال ہے وہ بے اختیاری کا حال ہے وہ اول صدمہ ہے اول صدمہ میں اجازت ہے بات تو رہی ہے ہر سال کی وہ کم بختوں یہ نہیں ہے اول صدمہ کے وقت تو رونے کی اجازت ہے تین دن تک غم کرنے کی اجازت ہے بات تو ہے اس کے بعد کی اگر میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اگر ہر سال یا کسی بھی بزرگ کے متعلق سال کے بعد غم تازہ کرنے کا اور صحابہ یا بزرگوں میں سے کسی سے بھی ثابت کر دو میں اعلان کرتا ہوں میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا کیا ڈرامہ کرتے ہو سب کی کتابیں بڑی پڑی ہیں بھائی سب کی کتابیں بڑی پڑی ہیں کہ غم بلانا فرض ہے صبر کرنا فرض ہے اے قرآن مجید میں یہ تو آیا اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہیں قرآن میں یہ بھی دیکھا ان اللہ ان اللہ عبار پورے قرآن حدیث میں دکھاؤ آل سے بی کسی سے دکھاؤ کہ اللہ فرما رہا ہو کسی بزرگ نے کہا ہو کہ اللہ گریبان پھاڑنے والوں کے ساتھ ہے اللہ منہ کوٹنے والوں کے ساتھ ہے اللہ پیسی نہ پیٹنے والوں کے ساتھ ہے اللہ بے صبروں کے ساتھ ہے اللہ گھبرانے والوں کے ساتھ ہے اللہ چلانے والوں کے ساتھ ہے اللہ رونے پیٹنے والوں کے ساتھ ہے وہ کہیں تو دکھا کھا دو قرآن میں تو جگہ جگہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو کم وقت تو اپنا دین بنا رکھا تم نہ تمہارا قرآن سے تعلق نہ حدیث سے نہ سے صحابہ سے نہ نہ صحابہ بزرگ سمجھ آ گئی اب سنو زیادہ وقت نہیں لیتا دس منٹ میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات سناتا ہوں اور وہ بھی آپ کے محبوب ترین چچا مظلوم ترین چچا دو لفظ میرے غور سے سنے میں نے کیا کہا محبوب چچا اور مظلوم ترین چچا کیا مطلب یہ لفظ میں نے کیوں بولے کہ اگر کوئی روتا ہے کسی کو رسول اکرم کا زیادہ محبوب سمجھ کر تو محبوب ترین یہ ہیں اور اگر کوئی روتا ہے مظلوم سمجھ کر تو مظلوم ترین یہ ہیں جن کو سیدا سیدنا امیر حمزہ کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں وہ بولے شو سمجھ آ رہی ہے کوئی اگر کوئی روتا ہے کسی کی محبوبیت پر تو رسول خدا کی رسول خدا کا یہ محبوب ہے اور کس درجے کی محبوبیت ہے حضرت امیر حمزہ کی اگر کروتا ہے مظلومیت پر تو حضرت امیر حمزہ کی مظلومیت کس درجے کی ہے امام عالی مقام کا سر مبارک تن سے جدا کیا گیا بات سمجھنا اگر کوئی کہے بنا جو کچھ روایتیں یہ بتاتے ہیں بناوٹی ان بناوٹی روایتوں کے پیش نظر سر مبارک کو اٹھایا گیا نیزے پہ ادھر ادھر لے جایا گیا اور جسم شریف پر گھوڑے بگائے گئے اگر یہ باتیں جھوٹی مان بھی لیں بات سمجھنا سر مبارک کو لے جانا تو ثابت ہے لیکن گھوڑوں کا جسم پر چلانا جو ہے اور لتاڑنا ایسی جھوٹھی باتیں مان بھی لی جائیں تو میرے بھائی یہ ظلم ہے اگر ہو تو بہت بڑا ظلم ہے لیکن حضرت امیر حمزہ کے ساتھ تو یہ ہوا کہ ان کا کلیجہ نکالا گیا جو رقم دیے گئے جس طریقے سے شہید کیا گیا وہ شہید کرنے کے بعد ان کا کلیجہ مبارک نکال کر چبایا گیا بولتے ہو کہ نہیں بھائی اور رسول اکرم کو اتنا دکھ پہنچا میں نے کہا محبوب ترین اور مظلوم ترین اس کی دلیل اس میں ہے کہ رسول اکرم کو اتنا دکھ پہنچا کہ حضرت حمزہ کے قاتل حضرت وحشی حضرت وحشی جو بعد میں صحابی بنے گئے تو حضرت وحشی سے آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے معاف کر دیا لیکن میرے سامنے نہیں آنا بتائیں بتائیں ادھر دیکھو آپ کیا فرماتے ہیں میرے سامنے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ چچا کا غم غم دکھ بہت ہوا جس کی وجہ سے فرمایا تو میرا سا مومن بن گیا ہے میرا امت ہی ہو گیا ہے لیکن تو نے سامنے نہیں آنا ٹھیک ہے سمجھ نہیں آ رہی کس درجہ محبوبیت اور مظلومیت ہوگی حضرت حمزہ کی کہ رسول اکرم کے دل مبارک پر اتنا صدمت ہوا کہ جن کے لئے بخشش کی آپ دعا مانگتے ہیں آئے آئے آئے آئے آئے آئے جس امت کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں اس امت میں سے اس شخص کو کہہ رہے ہیں جو سافی ہے اس کو کہتے ہیں سامنے نہیں آنا کس درجہ مظلوم گے کس درجہ محبوب ہوں گے حضرت امیر حمزہ اور اور سنیے یہ جو فرما سامنے نہیں آنا کیوں تاکہ غم تازہ نہ ہوئے بیان سارے کرتے ہیں سب بیان کرتے ہیں سب بیان کرتے ہیں غم وہ اگر پرانا غم تازہ کرنے کی اجازت ہوتی تو حضور تو ہر سال حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے دن حضرت حماشی کو فرماتے سامنے آ وہ ذرا سنا مجھے قصہ سنا کیسے شہید کیا تاکہ میں غم تازہ کر کے لطف لوں اور معلوم ہوا سید بلانے کی بجائے آنے کی اجازت نہیں لی معلوم ہوا اے رسول نے بسا دیا کہ کسی پرانے غم کو تازہ کرنے کی اجازت نہیں چاہے رسول کیسے سے کہو اے رسول اللہ کے چاچا کا غم ہو پھر بھی تازہ کرنے کی اجازت اور سنو میں سے ہی سارا کچھ آپ کو بتاتا ہوں جب شہادت ہوگی حضرت امیر حمزہ کی سرکار تشریف لائے ابیلا بنوشہ کی عورتیں انسار بیوی وغیرہ اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہی تھی سرکار تشریف لائے فرمایا ولیکن حمزہ لا با کن یا لا لیکن حمزہ پر رونے والی کوئی نہیں ہے عورتیں سب اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہی تھی گھر میں حضرت حمزہ کو رونے والی کوئی نہ تھی حضور نے فرمایا حمزہ پر رونے والی کوئی نہیں ہے اب انہوں نے جب سنا کہ سید المبا اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں میرے چچا پر رونے والی کوئی نہیں وہ ساری اپنے شہیدوں کو بھول گئی حضور کے چچا پر آ کر رونے کے لیے بیٹھ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کیا بات سمجھنا ہوئے بتانا چاہتے تھے کہ اگر رونا ہو تو رسول کا چاچا ویسے پڑا ہوا ہے اس کے پر رونے والے کوئی نہیں ہو اپنے اپنوں کو رو رہے ہو رونا ہے تو پھر اپنوں کو چھوڑو رسول کی نسبت کو دیکھو کر رلایا یہ سدمے کا پہلا دن تھا پہلی گھڑیاں تھی ابتدائی وقت تھا شروع لمحات تھے بلوا کر آپ نے رلایا حضرت امیر حمزہ پر توجہ اور دوپہر کا وقت تھا آپ لیٹ گئے آرام فرما کے جب جاگے تو رو رہی تھیں حضور فرماتے ہیں یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے حضور کی حضور وہ حمزہ پر اکٹھی ہو کر رو رہی ہیں آپ نے فرمایا ابھی رو رہی ہیں اب اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنو اگرچہ یہ میں نے بیان کیا ہوا تھا تازہ کر دیتا ہوں تاکہ میرے خیال میں وہ ریکارڈنگ جو میں نے بیان کیا تھا وہ ریکارڈنگ گم ہو گئی ہے. پتہ نہیں کدھر گئی جو میں سنا رہا ہوں جو میں سنا مضمون جو بیان کروں گا نا حضرت امیر حمزہ کے حوالے سے وہ صحیح ہوگا صحیح, صحیح. اگر کسی روایت میں کلام ہوگی تو محاذ وہ سند کے لحاظ سے ہوگی بعض الفاظ کی زیادتی کے, کے لحاظ سے ہوگی کچھ مضمون ایسا ہے جس پر میں زور دے رہا ہوں اس پر تمام روایتیں متفق ہیں تو یقوی حافظ حافظ حافظ, حافظ, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو فتح بارے میں لکھنا پڑا یقبی یہ بعض روایتیں ایسی ہیں کہ بعض کی تقویت کر رہی ہیں لہذا مضبوط مضمون جو بن رہا ہے میرے خیال میں میں نے تو یہ دیکھا جو حافظ نے روایتیں چھوڑی ہیں میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں سمجھ آ رہی ہے دوستو یہ میرے پاس طبقات ابن سام ہے دیکھ رہے حضرت امیر حمزہ کے تذکرے میں پہلے تو وہ روایتیں سناتا ہوں جس میں آپ نے فرمایا ہو وہ ہو سہی روایتیں جس میں آپ نے فرمایا توجہ جس میں جن روایتوں میں آپ نے فرمایا اب حمزہ پر رونے والی نہیں ہے اور پھر جاگنے کے بعد آپ نے منع فرما دیا وہ منع کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں چاچے پر رونے سے پھر منع کر دیا وہ الفاظ سن. اللہ اکبر. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے سند اس کی سیاح میرے بھائی ہو لمبا راجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احد. جب حضور تشریف لائے نساء بنی عبد بنو عبد اللہ شل کبیلے کی عورتوں سے سونا یقینا اپنا اپنے شہیدوں کو رو رہی تھی والی نہیں ہے معا نسار عنده حضرت حمزہ سب جمع ہو سب حضرت حمزہ کورونا شروع ہو گئی وارا قازا رسول اللہ صلی اللہ وسلم سو گئے بے دو وہ اب کی نا وہ رو رہی تھی فکا لیا وہی ہارنا اور میں ابی نہ یہ بیج دے مرو انفل جانا واپس گھروں کی طرف والا یب کی نلا ہند بادل یوم آج کے بعد کسی مرنے والے پر رونا نہیں ہے اس کی دوسری روایت اس کے لفظ آخری لا بکا بعد اليوم چلی جاؤ آج کے بعد کوئی رونا نہیں ہے اس کے بعد تیسری روایت اللہ اکبر بولو سو گیا ہو گیا تیسری روایت کے الفاظ ہے تما لہن والے کا شد آپ علیہ السلام سلام اٹھے دعا دی رونے والیوں کو دعا دینے کے بعد پھر شدید منع فرمایا رونے سے چوتھی روایت فنها عن ما نها عن تن اللہ حمزة فرمایا ہر رونے والی بینڈ پالنے والی ہوتی ہے حمزہ پر بیٹھ پالنے والی صرف سچی رہی ہے کیوں کرے سو لوکوں کی نا اللہ اخبار اللہ, اکبر اللہ, اکبر اللہ, اکبر اللہ اکبر بولو تو صحیح یاد ایمان سے کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ امام حسین کے کر بولا کہ شہادت کو بیان تو کیا لیکن آپ علیہ السلام نے رونے کا حکم دیا ہو اشارہ بھی دیا ہو اشارہ ادھر چاچے پر الا رہے ہیں اور پھر سختی سے رہے ہیں یار بولو تو صحیح پہلے رونے کی دعوت دے رہے ہیں. है, है, है, है, اور وہ بھی دعوت رونے کی صدق, اس میں بھی راز ہے میں نے آپ کو کہا کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر رشتہ داروں کو بڑھانا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو رو رہی تھی حضرت حمزہ کی لاش مبارک جسم شریف ایسے پڑا ہوا تھا کوئی رونے والا نہیں تھا اس میں بہت بڑے سید الشہدا جو ہیں جن کو رسول نے سید الشہدا فرمایا حضرت حمزہ کو تو بہت بڑے سید الشہدا جو ہیں ان کا جسم شریف پڑا ہو اس پر کوئی رونے والا نہ ہو اس کا کوئی غم درد کرنے والا نہ ہو اس کو کوئی فکر رکھنے والا نہ ہو اپنوں اپنوں کو رو رہے ہوں اس میں رسول کے چاچا کی بےزتی تھی تو رسول کے چاچا کی بےزتی سے رسول کی بےزتی ہو رہی تھی اور رسول کی بےزتی اور رسول کے چاچا کی بےزتی سے ان کے ایمان کے ذائق ہونے کا خطرہ تھا تو رسول نے ایمان کو بچانے کے لیے فرمایا جاؤ ورنہ رولانا مقصود نہیں تھا اگر رولانا مقصود تھا تو پھر جب جب بےدار ہوئے اور سر رو رہے ہیں تو سختی سے کیوں منا فرما دیا فرمایا آپ کے تک رونا بند معلوم ہوا رولانے کے لیے جمع نہیں کیا تھا ان کے ایمان بچانے کے لیے جمع کیا تھا فرمان رسول آل... کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے جن آ... کی ڈوئی شریف کتے استنجا کر جائیں وہ خاک ادیسوں کو سمجھیں گے وہ اسلام کو سمجھیں گے البید کو سمجھیں گے امام حسین کی باتوں کو سمجھیں گے میری بات کو نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے وہ جو لیٹ رہے ہوں لیٹ رہے ہوں پخانا نکل جائے کتے آ کر صاف کریں اس سنجا کتے کر جائیں حضرت کو اس سنجا کے لیے توفیق نصیب نہ ہو ایسے ملنگ خاک سمجھے گے حدیث رسول کو دین رسول کو خدا کا خوف کرو یار ان کے دیکھو تو سید ان کے خدام منشی کون ہے سنجیا کے منشی کون ہے اللہ کے بدل سمجھ آ گئی کہ نہیں اب اور سنیے اللہ اکبر آر. یہ تو روایتیں سن لیں اب اور روایتیں اسی طبقات میں اور پھر فتح باری کے اندر وغیرہ اور پھر یہ مستدر کا حاکم ہے اس کے اندر سند صحیح کے ساتھ جی حاکم اور زاہبی دونوں کہہ رہے ہیں سند صحیح ہے اس کے اندر جو روایتیں موجود ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں کہ آپ علیہ السلاط والتسلیم توجہ جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو جاتے ہیں جس مبارک اٹھا جو ہے وہ پڑے ہیں اوذ میں آپ علیہ السلاط والتسلیم تسلیم آپ فرماتے ہیں حضرت امیر حمزہ کے جسم پر کھڑے ہو کر مختلف روایات ہیں سب کے الفاظ تھوڑے تھوڑے مطلب کی مناسبت سے سناتا ہوں سب سے پہلی روایت کے لفظ یہ ہیں لاؤلا حزنو من بعدك عليك لسرني ان اتركك حتى يحشرك الله من ارواح الشطاء چچا پاک کے جسم شریف پر کھڑے ہو کر حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر کیا ہے چچا میں تمہیں باہر ہی چھوڑ دیتا دفنات نہ قیامت تک لیکن کیا کروں بعد والوں کا غم تازہ رہے گا اور میں غم تازہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا है, है, है, है, है, है, है, है, है. بولے تو صحیح یار کیا کر بعد والے تیرے اگر ان کا غم کرنے کا خطرہ نہ ہوتا لسرنی ان کا کا میں تیرے جسم کو دفن کرتا چھوڑ دیتا حتیٰ کہ تجھے جانور کھا جاتے اور جانوروں کے مختلف جانوروں کے پیٹوں سے روحوں سے روزے قیامت تو نکلتا اور پھر اکٹھا ہو کر تیار ہو کر خدا کے سامنے کھڑا ہوتا مجھے یہ پسند تھا لیکن تجھے اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا بعد والے غم کریں گے غم کی اجازت نہیں اس لیے دفناتا ہوں دوسری روایت میں ہے حضور کی پھپھی مبارک تھی حضرت صفیہ کون تھی تو جب پھپھی تھی تو حضرت حمزہ کی بہن لگ گئی نا وہ چچا جو تھے تو حضور فرماتے ہیں اگر صفیہ کا غم کرنا یہ مجھے نہ ڈراتا میں تیرے جسم کو نہ دفناتا تیسری میں بھی اسی طرح چوتھی روایت میں بھی اسی طرح اب دو باتوں کو ذرا سمجھانا ہے یہاں پر تھوڑا سمجھاؤ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا میں نہ دفناتا تجھے جانور نوچتے کھا جاتے سارے کوئی وہ بوٹی لے جاتا کوئی وہ لے جاتا کوئی وہ لے جاتا یہ کیوں رسول اکرم نے ایسا فرمایا پہلے تو ان کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی ہوا کہ ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا اوپر سے حضور فرماتے ہیں میں دفناتا اور تم مختلف جانور تجھے کھا جاتے ان کے منہ سے قیامت کے روز نکلتا یہ کیا ہوا رسول بتانا چاہتے ہیں ان بے وقوفوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا نہیں ہونا چاہیے تھا اور رسول کے چاچے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم رسول فرماتے ہوں بے وقوف تم اس کو رو رہے ہو میں تو کہتا ہوں یہ باہر پڑا رہتا جانور کھا جاتے کیوں یہ سب کچھ جب خدا کے لیے ہو رہا ہے تو ظلم نہیں انحام ہے ظلم یہ مقام ہے یہ ذلت رسوائی نہیں کتے کا بچہ ہوگا جو سمجھے ظلیل ہو گیا حرامزادہ رسول اس وجہ سے فرما رہے ہیں جانور کھا جاتے کہ تم کلیجے کو روتے ہو میں کہتے ہوں اس کی بوٹی بوٹی جانور کھا جاتے پھر قیمت کے روز جب آجر ملتا تو پتہ چلتا کہ شہید کی شان کیا ہے اس کا پتہ چلا اس سے کہ جو کنجر کے بچے کہتے ہیں ہو گیا ایسے کے منہ پر رسول اکرم نے چتر مارے ہیں بغیر سوچ تو سہی وہ بھی تو دین کے لیے قربان ہو رہا ہے حسین بھی تو دین کے لیے قربان ہو رہا ہے چچا میرے کے ساتھ جو ظلم ہو وہ حسین کے ساتھ بھی نہیں ہوا میں تو اس سے بھی زیادہ چاہتا ہوں لیکن کیا کروں جار یہ ہے لوگ صدمہ پہنچتا رہے گا اور تازہ ہوتا رہے گا صدمہ تازہ کرنے کی اجازت نہیں ہے غم تازہ کرنے کی اجازت نہیں ہے غم کو ختم کرنے کی اجازت ہے ورنہ اس کو ہمیشہ کے لیے میں نہ دفنا تھا اور بوٹیاں کھا جاتے جان تو معلوم ہوا مسلمانوں مسلمان کبھی بھی شہیدوں کا دکھ نہیں کرتے اور شہیدوں کی موت کو ذلت نہیں عزت سمجھتے اللہ اکبر اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی دیکھو تب سے یار کیا لفظ ہے اللہ اکبر اے یہ مستدر کہ میں اس کے اندر یہ روایت اتنا صحیح ہے کہ لکھا ہوا شرط مسلم, ولم وافقه مسلم شریف کی سند کے مطابق صحیح روایت ہے مسلم کی شرط پر صحیح روایت ہے کیا لفظ ہے حضرت انس ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرلہ یوم وقد دیا مسلبی او ناک مبارک کان مبارک ہونٹ مبارک اگلوں نے کاٹ دیا مسلا کیا وہ لولا ان تاجی دو لولا ان سفیتا تاجے دو اگر صفیہ غم نہ کرتی یہ بات نہ ہوتی کہ صفیہ کو صدمہ پہنچے گا اور بہت غم کرے گی لطرک اس کو میں چھوڑ دیتا حتی اللہ بطون یہاں تک کہ اللہ قیامت کے روز اس کو پرندوں کے پیٹوں اور درندوں سے جمع فرماتا میں چھوڑ دیتا رسول نے بتا دیا جتنا صدمہ خدا کے راستے میں زیادہ پہنچے گا اس کو ذلت نہ سمجھنا سمجھنا اتنا عزت زیادہ ہو رہی ہے آج بڑی لانتھی دنیا بن گئی ہے دنیا کی خاطر ایک رن دی خاطر ایک سوانی دی خاطر او ایک پیسے دی خاطر او ایک گڈی دی خاطر او کتے دے بچے ہزار ذلتاں لانتاں لین تے کہندے نے عزت ایک سیٹ دی خاطر ایک حکومت لانت دی خاطر ہن جی ہزار لانتاں لین دے کتے دے بچے کہندے نے بڑی عزت اے او دین دی خاطر وٹا بھی لگ جائے نا وٹا اور بغیرت ہزار بندہ محلے والا او ذلیل ہو گئے نو روک کر تو بھار فرما دے ان بوٹیے بوٹیے کے جانور کھا لو رسول کا سیٹا ہے اور بھاوے میرا چاچا یا کوئی میں محمد کی تمنا ہے جنہ میرے دے اندر زیادہ زلیل ہو یہ مسلمان رہ گئے یہ مسلمان رہ گئے ان کی سوچ نہ قرآن سے ملتی ہے نہ حدیث سے ملتی ہے یہ مسلمان رہ گئے وہ بولو تو صحیح یار اور دوسری بات رسول پاک نے یہ سمجھا دی کہ جب چاچا ہے اس کا میں صدمہ یاد رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا اور دفنا رہا ہوں تاکہ سب غم تازہ نہ رہے تو نوازے کا غم تازہ کرنے کی اجازت کہاں سے ملے گی بولو تو صحیح ہو اولاد اولاد ہوتی ہے نیچے بزرگ بزرگ ہوتے ہیں وہ بول تو سہی بے بکو بول تو صحیح ذرا یار اتنا بڑا مقبول چاچا محبوب چاچا اس کے متعلق فرما رہے ہیں اکبر اور سنو مائلو. یہ بات آگے سمجھ کے نہیں آئی بولو مائلو. معلوم ہوا نہ رسول کا کام ہے غم تازہ کرنا نہ اہل بیت کا کام ہے نہ صحابہ کا نہ ہے نہ اسلاف کا ہے صرف نے حسین کا ہے امام حسین کو قتل کرنے والے شہید کرنے والے ظالموں نے یہ ڈرامہ شروع کیا ہے اور یہ ڈرامہ پھر ان پر یہ خدا کی طرف سے قہر بن کر برستا رہے گا ورنہ جو اسلام ہے وہ یہی بتا رہا ہے جو آپ کو بتا دیا اور عجیب بات ہے جو جو میرے آپ کو سنا چکا ہوں یہ دوسرے مذہب والوں کے پاس بھی موجود ہے خالی ہمارے پاس نہیں ہے, دوسرے جو ہے نا دوسرے ان کے پاس بھی موجود ہے اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کیوں کہ اچھا ایک اور جملہ آپ کو دیتا ہوں جو قوم اپنے شہیدوں کو روتی پیٹتی ہے نا ان میں کبھی شہید پیدا نہیں ہوتے کیا کہا میں نے اور شہید تو تب پیدا ہونا کہ پچھلے شہیدوں کی عزت دیکھیں جب دیکھے کہ سارے ان کو روتے ہیں تو وہ کہے گا ان کا خانہ خراب پچھلے تو بہت ہی پیڑی موت گئے نے میں کدی راہ نہیں جانا میرے پیو دی توبہ نہیں تھے یہ سارے مڑ قیامت تک مینو بھی او رو گے سمجھ <laughs> آ رہی جس قوم میں ہائے ہائے ہائے میں ایمان سے کہتا ہوں ہم نے تاریخ میں تاریخ میں پورا چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں تاریخ میں امام حسین کو رونے پیٹنے والوں کی کافروں کے ساتھ اگر جنگ ثابت کر دو میرے ناک کٹ دے جب بھی ہوئی اپنوں سے ہوئی ہے یہ ثابت کر کے دیکھو اور الحمد کیونکہ عال سنت جو ہیں وہ شہیدوں کو نہیں روتے رو تو تاریخ کی جتنی کتابیں کافروں کے ساتھ جہاد کی بھری پڑی ہیں وہ سب سنیوں کی ہیں آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ اللہ حجاللہ شانو اس مختصر بیان کو قبول فرمائے